ماشاءاللہ اللہ سلسلہ ذوقیہ نات اپنی آب و تاب سے جاری ہے اور اس کے آج بارہویں ایپیسوڈ میں ہم داخل ہو چکے ہیں یہ ہے پہلا سیمی فائنل بارہ ٹیمیں تھی دعوت اسلامی کے بارہ شعبہ جات کی اور ہر ٹیم میں ایک ہمارے مدنی چینل کے پیارے سے ناطخواں اسلامی بھائی بھی ہیں اور یہ سلسلہ بڑھتا رہا اپنے آب و تاپ کے ساتھ اور اب صرف چار ٹیموں کے درمیان مقابلہ رہ گیا ہے کسی دو ٹیموں نے پہنچنا ہے فائنل فیضان مدینہ کے سہن میں ہونے والے منچ پر اور آج ہوگا کچھ دیر کے بعد یہ فیصلہ کہ کون سی ایک ٹیم یہاں سے پہنچے گی فیضان مدینہ کے سہن والے منچ پر ہر کسی کی تمنا ہوگی کہ فائنل میں پہنچے اس کو کریں اور پیارے پیارے تحائف بھی انہیں انہیں ملیں ملیں اب جو ہم سے رخصت ہوں گے آج بھی انہیں بھی تحائف وغیرہ ملیں گے بھی بھی وغیرہ پہلے بھی تحائف ملتے رہے اب جو رخصت ہوں گے ان کے لیے کچھ اور اچھے تحائف انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے سلسلے کا آج بارواں نہیں گیارہواں اپیسوڈ ہے میرے منہ سے شاید بارہواں نکل گیا آج جو دو ٹیم ہے ہمارے ساتھ ٹیم آئی ٹی اور مدن انعامات کی ٹیم ان کا تعارف لیتے ہیں ہمارے ساتھ جو اسلام بھائی موجود ہیں محمد سطر قادری سطر رضا قادری ماشاءاللہ محمد عادل اتاری ماشاءاللہ محمد عظیم اتاری محمد عظیم اتاری عرفان احمد اتاری ماشاءاللہ عبد الماجد اتاری ماشاءاللہ محمد زیشان اتاری زیشان اتاری ماشاءاللہ مرحبا, محمد محمد زیشان اتاری زیشان اتاری ما مرحبا محمد ہمارے ساتھ یہ دو ٹیمیں موجود ہیں سبتر اختری بڑی اچھی محنت کرتے ہیں عادل بھائی بھی ان کے ساتھ ہیں عظیم بھائی دو دو ناخا ہیں مدنی چینل کے اس ٹیم میں اس لیے کہ اس ٹیم کے جو ممبر ہیں یہ آئی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں دونوں ہمارے ناطخوانی ہیں مدری چینل کے اور آئی ٹی کے مدری کام بھی کرتے ہیں تو آپ اگر ہمارے سلسلے کو دیکھ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لنگر رضویہ میں پچیس سفر کو یا اس سیٹ وغیرہ میں آپ اپنا حصہ ملائے فیضان اعلیٰ حضرت میں اور مالی تعاون اگر آپ کرنا چاہیں تو دعوت اسلامی کے جتنے بھی سورسز ہیں میل آئی ڈی ہے کالنگ سسٹم ہے یا میسیجز آپ چھوڑ سکتے ہیں فیس بک پر یا آئی ٹی والے جو ویب سائٹ پر لائیو چیٹ کا انہوں نے آپشن دیا ہے اس میں بھی آپ اپنا نمبر وغیرہ دیگر چیزیں دے سکتے ہیں کہ آپ سے ہماری مجلس بعد میں رابطہ کرے اور لنگر رضویہ وغیرہ میں آپ کا جو بھی حصہ ہے اسے انشاءاللہ قبول کیا جائے گا فیس بک پر بھی ہمارا سلسلہ جو ہے وہ لائیو دیکھا جاتا ہے آپ وہاں بھی میسج کا چھوڑ سکتے ہیں اب چونکہ سیمی فائنل ہے ایک مرحلے کا مزید اضافہ ہو چکا ہے نام ہے اس کا امتحان ہے حافظے کا اس میں کیا امتحان ہے وہ آپ دیکھیں گے کچھ دیر کے بعد آئیے شروع کریں اپنا پہلا مرحلہ جس کا نام ہے مدنی اشار کی تکرار آٹھ مراحل سے گزر کر کوئی ایک ٹیم جو ہے وہ آگے بڑھے گی دیکھتے ہیں کون سے وہ آٹھ سیگمنٹس ہیں جن سے انہوں نے گزرنا ہے آٹھ مراحل سے گزر کر انہوں نے اسی ایک ٹیم نے آگے بڑھنا ہے آپ لوگوں کا بھرپور جوش و خروش ساتھ ہونا چاہیے ناظرین بھی بڑی دلچسپی سے اس کو دیکھتے ہیں اور آپ بھی گھر میں چاہے تو دو ٹیمیں بنا لیں ایک مدری نامات والوں کے ساتھ ہو جائیں ایک آئی ٹی والوں کے ساتھ اور اس میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے پیار محبت سے یہ مقابلہ دیکھنا ہے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر جو آج پولنگ ہوئی جو رائے دہی ہوئی اس میں کتنے ووٹ کتنے رائے ملی ہے ہمارے آئی ٹی والوں کو اور کتنی رائے ملی ہے مدنی انعامات والوں کو مدر انعامات والوں کو پچھلی بار سیونٹی پرسینٹ ملی تھی اور اس بار سیونٹی نائن پرسینٹ رائے ملی ہے اور ٹیم آئی ٹی والوں کو ٹوینٹی ون پرسینٹ لوگوں نے کہا کہ یہ آج کا مقابلہ ون کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ کون ناظرین کی آراہ پر پورا اترتا ہے ان آرا پر مت جائیے گا اپنا دل بڑا رکھیے گا اور فیصلہ تو آخر میں ہوگا سلسلہ مدنی اشار کی تکرار شروع کرتے ہیں فلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ <defense> مدری چینل کے ناظرین اس میں بیت بازی ہوتی ہے جس کو عام طور پر بیت بازی کہا جاتا ہے ہمیں امیر علیہ سنت کی طرف سے یہ نام ملا مدنی اشار کی تکرار الحمدللہ میں یہ سلسلہ تقریباً پانچ سال سے کر رہا ہوں بہت سارے سیگمنٹس کے نام بدلے نام چینج ہوئے تھیم وہی رہی لیکن اس مرحلے کا نام ہم نے بدلا نہیں ہے بدلنے کا دل بھی نہیں کرتا کیونکہ ایک سیگمنٹ ہے اس کا نام امیر علیہ سنت کی طرف سے ملا تھا تو بس وہ نام اچھا ہے اچھا رہے گا اور اس کو ہم نہیں بدلیں گے انشاءاللہ مدری اشار کی تکرار عام طور پر اسے بیت بازی کہا جاتا ہے میں سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہوں دونوں ٹیمیں اپنی اپنی باری پر اشار پڑیں گی پچیس سیکنڈ کے اندر ایک شیر پڑا جائے گا اس کے دوسرے مصرے کے پہلے حرف سے انہوں نے شیر دوسری ٹیم نے شیر پڑھنا ہوگا شیر ہے پہلا شیر میں پڑھوں گا جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے دل مگر دشتے مدینہ کا تمنا ہے دال سے آپ شعر پڑیں گے اور وقت شروع ہو چکا ہے دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا تین منٹ کا ٹائمر چلے گا آپ نے پڑھا دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا الف سے شیر پڑیں گے اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی ہر شیر پر سبحان اللہ کی سدائے ہوں فریاد فیصد سے شعر پڑیں گے آپ فریاد امتی جو کریں حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبرنا بلند آواز سے بڑا کریں ممکن نہیں میم میں جو یوں مدین جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کرنا آتا تو کچھ اور بات سبحان ہوتی بحان اللہ، کبھی کاف کاش لب پر میرے رہے جاری ذکر آٹھوں پہر تیرا یارا ذکر آٹھوں پہر تیرا زال دو پوائنٹ کا یہ مرحلہ ہے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے سبحان اللہ تیر مدینے, مدینے کے کوفسار کو بھی خش کو خاشا کو خار کو بھی ذرے ذرے پہ آنکھیں جما کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا تو سلام اللہ اللہ ان سے رو رو کے اللہ کہنا آزال پر لگتا ہے یہ کچھ بنا رہے ہیں سلسلہ ذکر ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ہو ہی جائے جائے گا. ل... لطف, لطف, لطف, لطف ہے نا ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر نہ شیطان کا عادت کی شیطان کا عادت کیجیے مک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے زال نہیں آیا میرا دل میم مشید اے آسیو سی شہے ابرار ہیں تہنیت اے مجرمو ذات خدا غفار تہنیت چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کے خدا دل نہیں کرتا کبھی میلاتے کیسو ہاتھ یا اپرو آنکھیں آئن فوت کاف آیا آئن صاد ان کا ہے چہرہ دور کاف آیا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں وحان اللہ ہے ہاں ہاں رہے مدینہ ہے ذرا تو جاگ پاؤں رکھنے والے یہ جا سبحان اللہ ہاں وہ پاؤں رکھنے والے الف اللہ اللہ کے نبی ہو گیا فریاد ہے نفس کی بدی ہو گیا ابائی شفات کے ساتھ ابائی ذرا چینلے میرے گھبرانے گھبرانے والے کی آگوش میں نور ہے یہ مگر آشکارہ مدینے میں ہے سارا عالم تجلی بادامہ سہی لیکن نکالا مارا لیکن مدینے میں ہے جواب دے دیا ہے دونوں ٹیموں نے مقابلہ کیا کچھ سخت رہا اس طرف مدرینامات والوں کو تین بار زال سے شیر پڑنا پڑا لیکن انہوں نے پڑھ دیا اچھی تیاری کا یہ ایک مظاہرہ تھا اور اس طرح دونوں ٹیموں کو اس مقابلے میں کسی کو بھی پیچھے نہیں جانا پڑے گا کسی کو بھی لوز نہیں کرنا پڑے گا یہ مرحلہ دو دو پوائنٹ ملیں گے دیکھیں گے اسکور بورڈ پر یہ دو پوائنٹ انہیں مل چکے ہیں اور اب مزید سات مراحل باقی ہیں ہمارے حاضرین میں سے کون سے دو اسلامی بھائی مدنی اشار کی تکرار کریں گے دو دو پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر جو پہلے نہ آئے ہوں آواز جو نکالیں گے ان کو ہم نہیں بلائیں گے ان کو بلا لے چشمے والے بھائی آ جائیں آپ پہلے آپ آئے کہ نہیں مدنی اشار کی تکرار کیے کہ نہیں آ جائیں اور کوئی مدنی اشار کی تکرار کیے کہ نہیں آ جائیں جلدی آ جائیں ادھر آ جائیں ہمارے منچ پر آ جائیں نام بتائیں اپنا جی آپ کے اچھا عبد الماج بھائی کے چھوٹے بھائی آپ کا کیا نام ہے اسامہ محمد, محمد, محمد رضا مدنی رضا مدنی رضا اب تاری چلے بھائی پہلا شیر پڑھیں کراتا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے سبحان اللہ میم میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کرنا آتا تو کچھ اور بات ہوتی واہ کیا بات ہے کاف کرم کر دو کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے نہ استاذ کو مجھ سے شکایت یا رسول اللہ سبحان اللہ کی سدائے ہونی چاہیے نون نون کاف گیسو نون نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے نور چھایا ہے نور والا آیا ہے ہاں نور لے کر آیا امیر اللہ سنت لکھا ہے جی سارے عالم سین سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے, اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی جی ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ہائے نا سے ہے سے پڑھنا ہے ہے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں ہے چلے بھائی ہمارے دل کس کو سنائے ہے کے کو چلے بھائی ہمارے محسن بھائی کو توحفہ پیش کریں گے مدنی رضا بھائی کو اسامہ بتایا تھا نا آپ نام کوئی بات نہیں اگلی بار موقع ملے گا ہمارے اسامہ بھائی کو بھی کچھ پیش کر دیں توفت سلسلہ مدنی اشار کی تکرار جاری ہے اور ہم ایک اسلام بھائی کو موقع دیتے ہیں مزید انشاءاللہ سلسلوں میں موقع ملے گا آپ کو آئیے شروع کریں اپنا اگلا راؤنڈ جس میں حروف تہجی سے شیر سنانا ہے الحبیب صلی اللہ تعالیٰ اللہ دونوں ٹیموں کے تینوں ممبر آئیں گے باری باری اپنی باری پر شیر سنائیں گے جو شیر جو ہر فائے گا ایرو کے سامنے اور پچیس سیکنڈ ہوں گے ہر باری میں ایک پوائنٹ ہوگا ہر جواب کا کون آئیں گے سب سے پہلے ٹیم آئی ٹی سے سبتر رضا ان کے لیے شعیر آ رہا ہے رح جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں نہ کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں ماشاء اللہ ماشاء الله فرحان اللہ, اللہ. زبردست شعر انہوں نے سنایا کون آئے گا آپ میں سے عرفان بھائی آئیے چلیں بھائی گما لیں اس کو میں پانی پی رہا ہوں آپ اپنا کام کرتے رہیں آئے ہے آپ کے لیے تو مشکل آ گیا غیم غین سے کوئی شیر آتا ہے کیا اٹھا ہے چار سو پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے یہ شیر تبدیل ہو گیا ہے یہ شیر بدل گیا سنت نے اس کو بدل دیا بدل دیا تھا اس کا غین سے جلدی نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے اس طرح کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے وہ پرواہ نہیں کرتے <laughs> آخری سیکنڈ میں شیئر پورا کر دیا اگر یہ نہ بھی سناتے تو شاید مجلس اس کو ایکسپٹ کر لیتی ہے نا کہ نہیں کرتے چلے بھائی کر لیتے کیا بات ہے سیمی فائنل چل رہا ہے اتنی آسانی سے تو پوائنٹ نہیں ملے گا جی آئیے عادل بھائی دیکھیں کیا آتا ہے آئے آئے بلینک آپ کو ایسے ہی پوائنٹ دیں گے ہاں بھائی واپس گما لیں آپ خوش ہو رہے تھے ابھی بھی آسان ہی آ دیکھیں یہ <laughs> کیا آپ آئی ٹی والے ہیں کچھ اس میں کوئی کارڈ وارڈ تو نہیں لگا دیا آئی ٹی میں آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے نا جیم جیم سے شیر پڑے گی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی ہے تماشا نہیں ہے. سبحان اللہ یہ شیر کو تسلیم کریں گے یہ شیر ہے چلے آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ہر جواب پہ سبحان اللہ کی سدائیں ہونی چاہیے آئیے عبد الماجد افتاری بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمائیں گے کیا چاہ رہے ہیں آپ کیا ہے آپ کے لیے بھی وہ بلینک آ جائے دوبارہ گھما دیے کچھ بھی آیا آپ تو سنا دیں گے آپ ماشاء اللہ بڑے اچھے ناختہ ہیں آپ نے اتنی تیز گھمایا ہے اتنی تیز شیر بھی سنائیں گے آپ لگتا ہے بے بے سے شیر سنائیں گے بہارے جافیزاں تم ہو نسیم گل سیتا تم ہو بہارے باغ رضواں تم سے ہے زیب جنا تمان اللہ ماشاء اللہ ایک پوائنٹ اور حاصل کر لیا ہے کون آئیں گے آخری ہر ٹیم سے ایک ممبر نے آنا ہے باری باری تیر سے شیر سنائیں گے تیرے کدموں میں جو ہیں غیرے کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھے کہ تلوا تیرا ہے تو پھر جوش کے ساتھ سنانا چاہیے نا کوئی بات نہیں ہوتا ہے منری مقابلے کی ٹینشن بھی ہوتی ہے لیکن جب بھی شیر پڑے تو دبنگ انداز میں پڑے آلہ حضرت کے فیضان سے الحمد مستفید ہو رہے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے الحمدللہ للہ انہیں قدموں میں رہیں گے چھوڑ کے نہیں جائیں گے اللہ تعالیٰ مدری ماحول میں استقامت عطا فرمائے اتنا تیز گھمایا تیز گھمائے سلو گھمائے انہیں سینتی روپ میں رہنا ہے کوئی نیا حرف تو نہیں آ جائے گا رے رے سے شعر پڑیں گے آپ شیر وہ پڑیں گے جو پہلے نہیں ہوا جی رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر سبحان اللہ میں. ماشاء اللہ کیا بات ہے آپ کی تینوں دونوں ٹیموں کے تینوں ممبروں نے اپنی اپنی باری میں شعر درست سنایا ہے تین تین پوائنٹ ملا کرتے ہیں اس میں اور مل چکے ہیں دونوں ٹیموں کو برابر برابر پوائنٹ یعنی کوئی بھی پیچھے جانے کو تیار نہیں ہے اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے دیکھیں گے دو مرحلے گزر چکے ہیں اور کس طرح یہ ٹیمیں آگے بڑی ہیں پانچ پانچ پوائنٹ ہیں ٹیم آئی ٹی اور ٹیم مدری انعامات کے کون آئے گا یہاں سے جو شہر بھی سنائے صرف آگے نہیں آنا اور جو آواز نکالے گا وہ نہیں آئے گا آپ آ جو آواز نکالے گا وہ نہیں آئے گا یہاں پہ ایک شور ہو جاتا ہے جب یہاں بلاتے ہیں صرف ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے کیا نام ہے آپ کا محسن نژاد تاریخ فائنل میں آئیں گے آپ ان شاء اللہ اس کو گھمائیں بسم اللہ پڑھ کے سیدھے سے ابو کو لے کر آئیں گے انشاء اللہ آپ کے لیے حرف آ رہا ہے لیکن کیا آتا ہے سب آ, سب عروف سے آتے ہیں آپ کو شیر آپ کے لیے تو ہی آ گیا توئے تو سے شیر پڑھیں گے نہیں سلمان بھائی اپنے ہاتھ اٹھایا تھا ہاتھ تو وہی اٹھائے جس کو ہر حرف سے شیر آئے چلے آپ ایک فلور اوپر چلے جائیں سعود سے آتا ہے اوپر ویسے فلور مشکل ہی ہے کس سے آتا ہے وہ کوئی شعر سنا دیں سین سے سنا ہے صبح میں ہوئی بٹٹا بارہ نور کا نور کا نور یہ سین نہیں ہے یہ بھی ساد ہے بہرحال چلو سات کر دیا ٹھیک ہے ان کو توحفہ پیش کریں گے ماشاءاللہ اللہ مدنی مننے کو سلسلہ ذوق ناد جاری ہے چونکہ ہمارے پاس مراحل زیادہ ہیں اس لیے ہم زیادہ موقع نہیں دے پائیں گے ہمارے حاضرین کو آئیے شروع کریں اپنا اگلا مرحلہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> <سلام> مشکل الفاظ میں دونوں ٹیموں سے پانچ پانچ الفاظ کے مطلب پوچھے جاتے ہیں اور یہ الفاظ انشاءاللہ اگر ہمارے ناظرین توجہ سے سنیں گے ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اشعار سمجھنے میں بھی یہ آپ کے معاون ثابت ہوں گے ہم نے امیر علیہ سنت کے وسائل بخش سے اور اعلیٰ حضرت کی ہدایت کے بخش سے ہی الفاظ لیے ہیں اور کہیں سے الفاظ کی ترکیب نہیں ہے آپ کی تیاری کے لیے بھی آسانی ہے کہ آپ وہیں سے الفاظ جو مشکل ہیں ان کی تیاری کر کے آئیں اور ناظرین بھی دیکھیں کہ ہمیں کیسے کیسے الفاظ امیر علیہ سنت اور اعلیٰ حضرت کی شاعری میں ہیں ہم اگر ان کے معنی سمجھ لیں تو شعر سمجھنا اور آسان ہو جاتا ہے آئیے شروع کریں ٹیم آئی ٹی سے پانچ الفاظ کون سے پوچھے جائیں گے پہلا لفظ آپ دیں گے تین آپشن میں سے کسی آپشن کا جواب آپ سلیکٹ کریں گے کسی لفظ کو لفظ ہے علم اور اس کا مطلب کیا ہے نم غم یا خم علم غم کی وزن کیا ہے غم غم الم کا مطلب انہوں نے غم سلیکٹ کیا ہے خم بھی ہے اور نم بھی آ لکھا ہے نم مانے گیلا خم مانے جھکا ہوا اب یہاں پر کیا مراد ہے غم بتائیے ان کا جواب درست ہو گیا ہے سبحان اللہ ہر جواب پر سبحان اللہ کی سدائے ہوں دوسرا لفظ کون سا ہے ٹیم آئی ٹی سے لفظ ہے امواج امواج کا مطلب کیا ہے لہریں آوازیں یا دریا یہاں سے کوئی جواب نہیں دے گا صرف ٹیم جواب دے گی مشورہ جاری ہے پچیس سیکنڈ میں جواب دینا ہوتا ہے لہریں امواج یعنی لہریں انہوں نے آوازیں اور دریا کو ریجیکٹ کر دیا ہے لہرے کو سلیکٹ کر لیا ہے بتائیں گے ان کا جواب درست ہے کہ نہیں درست ہو گیا ہے ماشاء اللہ اگلا لفظ اگلا لفظ کون سا ہے اوج اوج کا مطلب عمارت ساحل بلندی یا بلندی بلندی بلندی, بلندی, بلندی بلندی بلندی انہوں نے کہا بلندی اوج مشکل لفظ ہے دیکھیں ان کا جواب درست ہوتا ہے کہ نہیں پھر درست ہو آو گیا آو ہے آو سبحان اللہ, آو اللہ آو چوتھا لفظ ٹیم آئی ٹی کے لیے آگہی آگہی کا مطلب سلامتی گہرائی یا واقفیت آو واقفیت آو واقفیت انہوں نے کہا دیکھیں گے اس بار ان کا جواب صحیح ہے کہ غلط جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ بڑی فریکوینٹلی آپ ترکی بنا رہے ہیں آخری لفظ ہے ان کے لیے پانچواں لفظ دیکھیں جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں اسکرین پر آئیں گے لفظ لفظ ہے باد باد مانے شاد ہونا ہوا یا دھول ہوا. ہوا باد کا مطلب ہوا سب جواب لگتا ہے آپ ہی دیں گے یا مشورہ تینوں سے ہو رہا, رہا, رہا, رہا ہے اچھا ماشاء جواب درست ہو گیا ہے اللہ. باد سبا ہوا کوئی ہی کہتے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے مدینے کی ہوا ہو تو کیا بات ہے اللہ سب کو مدینہ کی ہوائیں کھلائے اور پانچوں لفظ کے جواب آپ نے درست دے دیے ہیں ماشاءاللہ اللہ اچھی تیاری کا مظاہرہ ہے ٹیم مدری نامات اب دیکھیں گے کہ کیا یہ لوگ بھی درست جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں پانچ لفظ ان سے بھی پوچھے جائیں گے پہلا لفظ کون سا ہے ان کے لیے مدری نامات کی ٹیم پہلے لفظ کا جواب دیں گی لفظ ہے خمیدہ خمیدہ کا مطلب بکھرا ہوا نکھرا ہوا کیا جھکا ہوا جھکا ہوا جھکا ہوا کیا ان کا جواب درست ہے ان کا جواب درست ہو گیا ہے اللہ جھکا ہوا خمیدہ کو کہتے ہیں آشار میں یہ استعمال ہوتا ہے اگلا لفظ کون سا لفظ ہے ان کے لیے دوسرا لفظ ہے پیہمس پہ ہم کا مطلب مسلسل پاگل یا مستقل مسلسل مسلسل ان کا جواب مسلسل درست ہے کہ نہیں انہوں نے سلیکٹ کیا ہے آپ بھی کر لیجئے اور بتائیں گے ان کا جواب درست ہو گیا ہے مدری انعامات والے دو جواب درست دے چکے ہیں تیسرا لفظ کون سا ہے مشکل لفظ اس کے معنی یہ بتائیں گے لفظ ہے تشنا تشنا کا مطلب بھوکا پیاسا یا برہنا اس کو ننگا بھی کہتے ہیں پیاسا پیاسا پیاسا ان کا جواب سلیک کر لیجئے پیاسا اور جواب درست ہو گیا ہے تشنا تشنا بڑا مشہور لفظ ہے اللہ حضرت نے لمیاتی نظیروں کا میں بھی اس کو استعمال کیا ہے کون سا شہرسرت تشنا رہ میں بر حسرت تشنا لبک واہ چوتھا لفظ لفظ ہے پیرہن پیرہن کا مطلب کیا ہے روشن لباس یا سادگی لباس لباس انہوں نے کہا لباس لباس کو انہیں پہنا دیجیے سلیکٹ کر لیجیے جباب ان کا درست ہو گیا ہے ماشاء اللہ ایک پوائنٹ کا لباس پہن لیا ہے اگلا لفظ اگلا اور آخری لفظ ہے یہ لفظ ہے درخشاں درخشاں کا مطلب درخت آبشار یا روشن جواب دیں گے یہ پچیس سیکنڈ میں روشن درخشان. جی روشن روشن مشکل لفظ ہے غلطی نہ ہو جائے سوچ لیجیے پچیس سیکنڈ میں سے چودہ باقی ہیں روشن انہوں نے سلیکٹ کیا ہے اور ان کا جواب پھر درست ہو گیا ہے سبحان اللہ پانچ پانچ الفاظ دونوں ٹیموں سے پوچھے گئے اور انہوں نے درست جواب دیے ماشاءاللہ اللہ دونوں ٹیموں کے دس دس پوائنٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم بڑھیں گے ہمارے حاضرین کی طرف ان سے بھی کچھ الفاظ پوچھتے ہیں جواب دیں گے آپ لوگ بپو تحائف تیار رکھیے مدنی من میں تشریف رکھے بیٹا بیٹھ جائیں کھڑے نہ ہو کوئی بھی کیمرے لگے نا وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں بتائیے ابھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں میں نے لفظ ہی نہیں پوچھا آپ کو پتا ہے کہ نہیں وہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا نا لفظ ہے کشور سرورے کشورے رسالت یار راستہ بنا د ایک لائن بنا دے کشور کا مطلب پتا ہے کشور آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں ہاتھ وہی اٹھائے جس کو پتا ہو لائن تھوڑی سی جگہ بنا لیں کشور آپ کو آپشن نہیں ملیں گے آپ کو پوائنٹ بھی تو نہیں ملے گا کشور کا مطلب کوئی بتائے گا جگہ جگہ جگہ بیچ میں جگہ بادشاہ بادشا. جواب غلط ہے تشریف رکھیں جی جھنڈا جھنڈا جھنڈا جی. نہیں ملے گا آپ کو توحفہ غلط جواب ہے جی کشور کوئی بات نہیں تشریف رکھیں کوشش تو کی کشور جی چاندنی چاندنی چاندنی نہیں غلط جواب ہے چاندنی پر بیٹھ جائیں جی تھوڑی جگہ کشور راحت, راحت. راحت غلط جواب کشور وہ سرورے کشورے رسالت میں نے اشارہ بھی دے دیا ہاں ایک منٹ آگے آ جائیں یا آسمان یا آسمان آپ بھی مجھے آپشن دے رہے ہیں کیا ہمیں سے ایک ہے یا زمین یا آسمان دونوں نہیں ہے غلط جواب اور کوئی سورج سورج غلط جواب سلطنت سلطنت سل اس کو کہہ سکتے ہیں مگر یہاں پر وہ مراد نہیں ہے ہاں بھائی اب کوئی بتائے گا آگے آ جائے جی شانوال شان والا دیکھو ابھی ایک لفظ پوچھا ہے تو نہیں کوئی بتا پایا ہاں بادشاہت کشور کہتے ہیں آسمان بھی جو ہے نا کچھ معنی میں استعمال ہو سکتا ہے اور وہ جو آپ نے کہا کشور جو ہے نا کشور رسالت کشور کا مطلب ہے جہاں جہاں نا جہاں دنیا تو کشور رسالت سرورے کشور رسالت کا مطلب ہے رس, رسالت کی دنیا کا بادشاہ سرور یعنی بادشاہ کشور رسالت رسالت کے جہاں کا بادشاہ کون ہے ہمارا نبی جن کے لیے ہم انشاءاللہ شاء اللہ میلاد منائیں گے اور جم جم کے نعرے لگائیں گے سرکار کی آمدار کی آمد کی آمد، مرحبا داتا مرحبا کی, کی تو ایک لفظ پوچھا حاضرین نہیں بتا پائے چاہے بھائی آگے بھی آپ لوگوں کو شامل رکھیں گے سکور بورڈ دیکھتے ہیں تین مرائل سے گزر کر تین دونوں ٹیموں کے تین مرحلوں کے بعد کتنے پوائنٹس ہیں دس دس پوائنٹ نظر آ رہے ہیں سکرین پر کس طرح اس کارکردگی تک یہ پہنچے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے دو تین اور پانچ تین مراحل میں انہوں نے اس طرح نمبر لیے یعنی کوئی بھی ایک بھی نمبر لوز کرنے کو تیار نہیں ہے اور اب اپنا اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں نارا لگا ہے فیضانے نصیب آپ کا یہ ہمارا سیگمنٹ ہے چوتھا اس میں سے کچھ بھی نکل سکتا ہے دونوں ٹیموں کا نصیب کس کے لیے کیا نکلتا ہے اس میں سے کوئی سوال نکل سکتا ہے کوئی ٹاسک نکل سکتا ہے کوئی انعام نکل سکتا ہے یا پوائنٹس نکل سکتے ہیں یا پوائنٹس کم ہو سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے آپ کا نصیب ہے جو بھی نکلے اور مدنی نامات کی جو ٹیم ہے ان میں سے پہلے کسی کو بلاتے آپ آئیے سات کلر کے باکسز ہیں کوئی ایک کلر آپ پسند کر کے مجھے بتائیں گے Green. سب Green. سب, سب سے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کیا نکلتا ہے یہ نکلا ہے ان کے لیے کچھ اور آپ اسے پورا کریں سامنے والی ٹیم ایک شیر پڑے گی اس کے دوسرے مصرے کو پورا کریں تو دو پوائنٹ ملیں گے شیر پڑیں گے پچیس سیکنڈ میں ورنہ پوائنٹ انہیں ایسے ہی دے دیے جائیں گے جو چاہتے ہو کہ ہو سرد آتشے دوزخ جو چاہتے ہو کہ ہو سرد آتشے دوزخ پچیس سیکنڈ میں آپ جواب دیں گے اور اگر یہ نہ دے سکے تو آپ پڑھیں گے نا کس کا شعر ہے مولانا جمیل الرحمان مولانا جمیل الرحمان قادری رحمت اللہ علیہ کا پانچ سیکنڈ باقی ہیں دو پوائنٹ کا ایک شعر ہے کچھ कु, جائے گا نہیں آپ کا لیکن آئے گا بھی نہیں آپ جواب نہیں دے سکے ہیں اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں گے دو پوائنٹ نہیں مل سکیں گے شیر پورا کر دیں دلوں پہ نقش, نقش محمد کا نام کر لینا دلوں پہ نقش محمد کا نام کر لینا سبحان اللہ دو پوائنٹ آپ نے ان سے بچا لی ہے آئیں گے کون آپ میں سے ٹیم آئی ٹی سیمی فائنل چل رہا ہے آج پہلا جی کون سا باکس پسند کریں گے براؤن براؤن آپ کے لیے ہے خوشخبری دیکھیے کیا نکلتا ہے خوشخبری کیا ہوگی جی پوائنٹس ہوں گے کیا دو پوائنٹ کیا بغیر کچھ کیے دو پوائنٹ لے لیے انہوں نے واہ تین مدری نامات کون آئے گا کون سا باکس پسند کریں گے سبز اور براؤن ہو چکے ہیں بلو بلو بلو بسم اللہ الرحمن آپ کے لیے بھی کچھ ہے خوشخبری دونوں ٹیموں کو خوشخبری مل گئی آپ کا چہرہ بھی کھیل گیا دو پوائنٹ یعنی مقابلہ کہیں جھکنے کا نام نہیں لے رہا پوائنٹ بھی نکلتے ہیں تو دونوں کو ساتھ نکلتے ہیں وہ مطلب آج اینڈ بہت دلچسپ ہونے والا ہے ہو سکتا ہے کون آئے گا ٹیم آئی ٹی آخری اسٹائل اچھا دوسرے آئیے عادل بھائی برا بلو اور گرین یہ ہو چکے ہیں آپ اس کے علاوہ چار میں سے پسند کریں کیا گر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کچھ طے کریں میرے ساتھ یا جو ہے یہ دو پوائنٹ دے دیں دو پوائنٹ تو میں نہیں دوں گا طے کر لے گا ایک پوائنٹ لے لیں یا یہ ایک پوائنٹ دے دوں دیکھ لیں اس پہ دو پوائنٹ نکل سکتے ہیں ایک پوائنٹ دے دوں یہ ہے ان کے لیے ایک پوائنٹ کم ہو جاتا اگر آپ یہ لیتے تو چلے کوئی بات نہیں آپ نے ایک پوائنٹ کا اضافہ کروا لیا کون آئے گا آخری اسٹائی بھائی تین باکس رہ گئے بلیک یلو اور پنک پنک آپ کے لیے کچھ نکل رہا ہے دیکھیے کیا ہے تحائف کے بستے سے جا کے جو چائے اٹھا لیں آ جائیں بھائی کیا چاہیے نہیں ایک چیز باپو کیا چاہیے میرے کیا؟ جو چاہیے اٹھانے <laughs> آپ کو تو اٹھا بھی نہیں سکیں گے ان کا آپ وزن تو دیکھیں کیا چاہیے آپ کو بہت پیاری <coughs> پیاری چیزیں نالین شریف سبحان اللہ آپ کے لیے قبول فرمائے ماشاء اللہ سبحان اللہ کون آئیں گے آپ کے آخری ممبر دیکھیے ان کے لیے کیا نکلتا ہے ان کا نصیب پنک پنک ہو چکا ہے یلو ان کے لیے ہے ایک پوائنٹ کا سوال اگر یہ جواب دیں گے تو انہیں یہ ملے گا یہ ہے سوال یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاز سے صاحب کوثر شہے جودو اتا کا ساتھ ہو بتائیے یہ شیر حمد کا ہے یا مناجات کا مناجات کا زور سے مناجات کا مناجات حمد نہیں ہے نہیں سوچ لیجیے جی حمد کا یہ شیر کہہ رہے مناجات کا ہے مناجات کا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو بھائی کون کون کہتا ہے ان کا جواب درست ہے شیر تو حضرت رحمت اللہ تعالی اللہ کا یہ اور ان کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے اللہ آئی ایک پوائنٹ اور ان کو اس جواب پر ملے گا اور اس طرح دو نمبر کی برتری غالباً اس مقابلے میں مرحلے میں ان کو اب حاصل ہو چکی ہے اور چار مرحلے ہمارے ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں سکور بورڈ اور چار مرحلوں کے بعد اب کچھ مقابلہ ایک طرف جھکا ہے ٹیم آئی ٹی چودہ پوائنٹ لے کر اب آگے ہے اور پانچویں مرحلے کی تیاری کریں گے جس میں کچھ درست کرنا ہوگا اور ان دونوں کو ایک ایک شیر دیا جائے گا یہ ان کا نصیب تھا دو پوائنٹ انہیں آگے مل گئے اسکور بورڈ دکھائیے بریلی چار مرحلے ہو چکے ہیں آئیے اپنا پانچواں مرحلہ شروع کریں جس کا نام ہے درست کیجیے وہاں کیا سلامتی سلامتی دونوں ٹیموں کو ایک ایک شیر اسکرین پر دکھایا جاتا ہے اور وہ اسے پورا کرتے ہیں پزل باکس میں پزل بنے ہوئے ہیں اس شیر کے پیسز بنے ہوئے ہیں یہاں پر اشار کے الفاظ یہ جوڑ کر پورا شیر بنائیں گے کتنی دیر میں جتنی دیر میں بنائیں گے اس سے کم وقت میں اگلی ٹیم کو بنانا ہوگا اس لیے بڑا اسپیڈ میں چلنا ہوگا شیر سب سے پہلے آئی ٹی والوں کو دکھائیں گے کہ ان کے لیے کون سا شیر ہے یہ بنائیں گے اس پزل باکس میں دیکھیں کتنی جلدی بناتے ہیں ویسے اب تک کے بارہ گیارہ مقابلوں میں سب سے زیادہ جلدی شیر مکمل کرنے کا بھی جو تمغہ ہے یہ ان کو حاصل ہے یہ 33 سیکنڈ میں انہوں نے شیر پورا کیا تھا اب دیکھیں آج اس سے بھی جلدی کرتے ہیں کہ نہیں کون سا شعر ہے اسکرین پر دکھایا جائے درست کرنا ہے انہوں نے اس پزل باکس میں ٹیم آئی ٹی کے لیے شیئر ہے اے رب کے حبیب اے میرے تبیب آؤ اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا آپ کو شعر یاد ہے آپ آئیں گے کون آئے گا یہی آئیں گے آپ کا باکس ہے یہ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے آپ سے آپ کے اسلامی بھائی وہاں سے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اچھا یہ گناہوں کا का یہ گناہوں کا اپنا ریکارڈ بھی توڑتے ہیں کہ نہیں میرے طبیب یہ دیکھیں گے آج تیس سیکنڈ ہو چکے ہیں تھرٹی سیون ہی سیکنڈ نیچے ہوگا دیکھیں تبھی نہیں ہے اس میں आप آپ لگا چکے ہیں اوپر والا نہیں اے میرے طبیب طبیب نہیں ہے بیمار نہیں ہوتا ابھی تک شیر پورا نہیں ہوا کا بیمار اچھے گناہوں کا شیر بیمار اب مکمل ہوا 55 سیکنڈز میں oh. انہوں نے شیر مکمل کیا ہے ماشاء اللہ بڑا جلدی مکمل کر رہے تھے ایک دو لفظ جو تھے وہ آگے پیچھے تھے اسو, اس کو ریمو کریں گے ایک شعر انہوں نے 55 فائیو سیکنڈ میں مکمل کیا ہے آپ کو آسان ادف مل گیا ہے کیا مشکل ہے دیکھتے ہیں شیر کیسا آتا ہے شیر کیسا آتا ہے شیر کو پہلی بار بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے دوسری بار بنانا آسان ہوتا ہے اس لیے ہم دونوں ٹیموں کو الگ الگ شیر دیتے ہیں ٹیم مدری نامہ سیمی فائنل کے لیے آگے بڑھ بڑھتے ہیں کے نہیں کہ نہیں یہ تو آخر میں فیصلہ ہوگا اس مرحلے کے دو پوائنٹ آپ لیں گے کہ نہیں اس کے لیے شیر دکھائیں گے نہیں اسکرین پر شیر ہے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پے شبیر اور شبر فاطمہ ہے در میں شیر یاد ہے آپ کو آپ آئیں گے خود آپ کا یہ باکس ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے آپ سے 55 فائیو سیکنڈ آپ کا ہے 54 فور سیکنڈ اگر پوائنٹ چاہیے تو لالو یار چھبیس شبیر کے ساتھ لگائیں چھبیس ادھر لگائیں اور تیس سیکنڈ ہو چکے ہیں صرف پچیس سیکنڈ باقی ان کے پاس لگائے بلالو ہمارے اوپر لگائے ہم مدینے نیچے لگائے میں کیا رہے گی آپ لوال فے شبیر فاطمہ حیدرآبادی آپ کا شعر پورا ہو چکا تھا 54 سیکنڈ میں ہوا کہ نہیں نہیں ہوا بھائی فاطمہ رسول اللہ کا ہے رسول اللہ دکھائے یا رسول اللہ کا ہے آپ کا شعر پورا نہیں ہو سکا میں میری بھی توجہ نہیں گئی تھی آپ کا ایک لفظ پورا نہیں لگا ہوا تھا اب شعر مکمل ہوا ہے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ فائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں سبحان اللہ کی سدائے ہوں ہماری ٹیم آئی ٹی کو مزید دو پوائنٹ ملیں گے یہ شعر آپ میں سے کون پورا کرے گا یہاں پر منچ پر آپ آ جائیں بلیک ٹوپی والے میں جلدی سے آپ دوبارہ ایک بار یہ شیر دیکھیں گے بلا ہم غریبوں کو بلا یا رسول اللہ پہ شبیر اور شبر فاطمہ حیدر مدینہ میں اس کو دیکھیں گے یہ کتنی دیر میں پورا کرتے ہیں 55 فائیو سیکنڈ سے کم ٹائم ہے آپ کے پاس اس سے اوپر جائے گا تو ہم آپ کو پھر روک دیں گے کیا نام ہے آپ کا محمد عثمان جی محمد عثمان عثمان گھبرائے ہوئے کیوں آپ ٹینشن نہیں لیں شعر آپ کو یاد ہے شیر یاد ہے کیا شعر ہے بلا ہم غریبوں کو بلا یا رسول اللہ اے شبیر و شبر فاطمہ ہے درمدی میں چلے اب آپ میں تھوڑا اس کو مکس بھی کر دیا آپ کے لیے مشکل ہو جائے اب آپ شروع کریں آپ کا ٹائم شروع اگر یہ ان سے جلدی وقت میں لگا لیں تو ان کو باپو بہترین تحفہ دینا ہے بارہ سیکنڈ تو گزر گئے ابھی کافی وقت ہے کافتے ہاتھوں سے لگا رہے ہیں ہیلپ کروں آپ کی 43 سیکنڈ ہو چکے ہیں اگر تحفہ چاہیے تو جلدی کرنا پڑے گا 50 سیکنڈ ہو گئے کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے یہ تو سب یہی ہے بھائی تو میں گھر نہیں لے گیا کچھ بھی آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے آپ شیر نہیں پورا کر سکے ابھی رہنے دیں بس ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی ان کو پھر بھی تحفہ دیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی اچھی تیاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر آ کر بھی مظاہرہ کرتے ہیں سلسلہ جاری ہے آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں ٹیم آئی ٹی سولہ پوائنٹ پر پہنچ چکی ہے اور ٹیم مدنی نامات دس پوائنٹ پر ہیں یعنی اب کچھ مقابلہ ان کی طرف آئی ٹی والوں کی طرف چلے گئے بارہ پوائنٹ ہے انعامات مدری والوں کے کچھ دیر آپ کی کالز لیں گے ویڈیو کالز بھی چلائیں گے اور ان مختصر منقبت اعلی بھی پڑنے کی ترکیب بنائیں گے کچھ کالز کچھ ویڈیو کال شامل کر لیں ہمارے ناظرین کی طرف سے جو ویڈیو کالز آتی ہیں ویڈیوز آتی ہیں وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں ہمیں بھی ہمیں کئی ویڈیوز مل رہی ہیں جو کلام اعلی حضرت پڑھ کر بھیجنا چاہے ہمارے نمبر 00923111013082 پر ایک شیر پڑھ کے اسلامی بھائی بھیج دیں ہم کوشش کر کے اپنے سلسلے میں اس کو شامل کریں گے آج کی جو ویڈیوز ہیں وہ چلا دیں وہ رضا آلہ حضرت بریلی کے شاہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت الحمد الحمدللہ مدنی چینل کا خوبصورت سلسلہ فیضان اعلی حضرت جاری و ساری ہے اپنی برکت لٹا رہا ہے میں اشفاق مدنی افتاری صاحب کو اور مدنی چینل کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہر سال کی طرح ایک بار پھر یہ خوبصورت سلسلہ کا انعقاد کیا اور خاص طور پر آشقان اعلی حضرت کے لیے یہ خوشخبری یہ پیغام ہے کہ انشاءاللہ اللہ پچیس سفر مظفر کو ایک بہت بڑا پروگرام جو عرص اعلی حضرت کے لیے ان انشاءاللہ اللہ فیضان اعلی حضرت لٹانے کے لیے مدینی چینل جو ہے وہ اس کر رہا ہے فیضان مدینہ میں پچیس سفر مظفر کو بعد نماز عشاء انشاءاللہ تو آپ تمام عاشقان رسول سے آشقان اعلیٰ حضرت گزارش ہے کہ اس پروگرام میں نہ صرف تنہا بلکہ اپنے اور دیگر دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شرکت کریں انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ اس پروگرام میں حاضر ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ ہمارے قبلہ سید ریحان اتاری باپو یہ مدری پھول دے رہے تھے انشاءاللہ آپ کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں آپ شرکت فرمائیے گا فائنل میں اور سے اعلیٰ حضرت میں اور اس کے علاوہ دوسروں کو بھی انہوں نے ترغیب دلائی ہے بہت شکریہ آپ کی ویڈیو کال کا جو کلام شامل کرتے ہیں ویڈیو وہ بھی چلا دیجئے. تیری سن کا ان شاء اللہ مدری چینل کے ناظرین کی کچھ کالز بھی ہم شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ مختصر کلام رضا منقبت رضا بھی شامل کریں گے کال سنا دیجئے محمد اشفاق سے بول رہا ہوں تو ایک منقوت رضا خان کی احمد رضا احمد رضا ہے بات ہے تیری اگر یہ منقبت پڑھ دیں تو انشاءاللہ اگلی کال مجھے ایک ناطف فرمائش کی مین سونا جنگل رات اندھیری شاہد بدلی کالی ہے اگلی کال سلسلے میں ہم نے آج نعت کی جو ویڈیو ایک چلائی ہے اس کے ساتھ ہم نے دو ویڈیو اور بھی چلانی ہے کچھ دیر میں کیونکہ ویڈیوز کچھ زیادہ آ رہی ہیں اب تین سلسلے ہمارے رہ گئے تھے آج کل اور پرسو تو ویڈیو بھیجنے والوں کی دل جوئی کی نیت سے مزید دو ویڈیوز بھی شامل کریں گے تو ویڈیو بھیجنے والے مایوس نہ ہوں ان کی ویڈیوز میں سے ہو سکتا ہے مزید دو میں کوئی ہوں جو چل جائے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی اللہ کا لکھا ہوا کوئی کلام فلو ایک فلو دو منقوت پڑھ لیجیے جلو ہے کے ہے جلو رے سنیت ہے کہ کہ شہرہ <Chizhi> سم رے وہ علاقہ رضا ہے سند رے وہلاپا کبھی نصر رضا کو بلند ہے تم اس سے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو بتاوائے دریا تو ایک کرامت ہے زرا دکھش ہی پڑھ کے دکھلا دو جو کچھ ہے سنت دیکھیے رضا کہ سرگی ہے زمین پر جو سے اٹھے دستار آ رہی ہے <سؤال> زمین پر جو سے اٹھے کتنا سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد جھوم کے بولو آقا کی آمد داطا کی آمد نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے پروریالم دنیا جگ مگانے آئے دنیا آئے غم کے مارو غم کے مارو دکھیاں رو کو غم کے مارو دکھیا رو کو سے آئے وہ دنیا مگانے آئے وہ دنیا چھ مکانے آئے سورے نا گئے امبیا دور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ, مگانے وہ دنیا جگ مگانے آئے وہ دنیا جگ مگانے آئے وہ دنیا جگ مگانے آئے سرکار کی آمت دلدار کی آمت حضور کی آمد بھر ہاں سگنے کی آمد بھر ہاو چارے کی آمد بھر ہاو اچھے کی آمد بھر ہا سچے کی آمد بھرہ بدنی کی آمد بھر ہا اربی کی آمد بھرہ فرشی کی آمد کی نبی کی آمد ہاں میرے آکا شمہ میرے جھومو میرے کا جھومو میرے دادا جھومو عید میلہ دن دبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلہ دن دبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو بارا نبی نور ہے میرے دادا جم میرے ہامد آئے جھوم میرے یاور آئے جھوم میرے آقا آئے جمو سرکار کی آمد بھر ہا دلدار آقا کی آمد بھر ہا آکا کی آمد بھر ہا کی آمد بھر ہاب کی آمد بھر ہاب مولا کی آمد بھر مولا کی آمد بھر سچے کی آمد بھر اچھے کی آمد بھر قیامت مرحبا رو کی آمد بھر رحیم قیامت مرحبا برہبا قیامت کی آمدار اتار قیامت مرحبا انشاءاللہ یوں ہی دھوم دھام سے جشن ویلادت منائیں گے اس سے بڑھ کے منائیں گے اور فیضان اعلیٰ عدت کی بھی دھومیں مچائیں گے اور انشاءاللہ اور سے اعلی حضرت میں منگل کے دن فیضان مدینہ ضرور شرکت کریں گے انشاءاللہ یہ اپنے مدنی مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں ذوق ناد کا پہلا سامی فائنل جاری ہے سل الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانچواں چھٹا مرحلہ چھٹا مرحلہ شروع کریں کیا کی؟ حضرت سلامت حضرت سلامت فیصلہ کن مرحلے شروع ہو چکے ہیں کسی ایک ٹیم نے سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا ہے فیصلہ ہوگا کچھ دیر کے بعد اب یہاں پر بھی بالکل خاموشی اختیار کریں من نے بھی اور بالکل توجہ کے ساتھ سلسلے میں شامل رہے دونوں ٹیموں سے نو پوائنٹ کا یہ مرحلہ ہے دونوں ٹیموں کے ہر ممبر سے تین تین شیر کے متلے بیان کیے جائیں گے مکتے پوچھے جائیں گے اور انہوں نے بتانا ہوگا دس سیکنڈ کے اندر تیار ہیں آپ ٹیم آئی ٹی سے آغاز کریں گے پہلا شیر میں پڑوں گا آخری شیر یہ پڑیں گے پہلے شیر کو کیا کہتے ہیں متلا اور آخری شیر کو مکتا میں پڑھوں گا متلا یہ پڑھیں گ مکتا اور دس سیکنڈ جو ہے وہ ہر شیر کے جواب کے لینے ملیں گے ہر جواب کا ایک پوائنٹ ہوگا نو پوائنٹ اس میں حاصل کر سکتے ہیں اگر ہر جواب درست یہ دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے تیار ہیں آپ سوتر رضا پہلا شیر آپ بتائیں گے اس کا جواب بخت خفتا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا چشم دل سی نے کلیجے سے لگانے نہ دیا اور چمکتی سی غزل کوئی پڑو اے نوری رنگ اپنا ابھی شعراء نے جمانے نہ دیا رنگ اپنا رنگ ابھی شورا نے نہ دیا جواب درست ہے ہر جواب سبحان پر سبحان اللہ کی سدائے ہوں دوسرا شیر آپ بتائیں گے اس کا جواب مکتا واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا تو خدا کا خدا ہوا تیرا مکتا پڑیں گے آپ دس سیکنڈ آپ کے پاس ہیں تین دو آپ جواب نہیں دے پائے بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن کام سب ہے بنا ہوا تیرا تیسرا مکتا آپ پڑھیں گے پہلا شیر مومو وقت ادب ہے آ محبوب ارب ہے جائے آداب و ترب ہے آ مد شاہ ارب ہے مکتا پڑھے دس, دس سیکنڈ اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داوت چشم دل کردو منور صلوات اللہ چشم و دل کردو منور صلوات اللہ علیہ کا جواب درست دے دیا ہے دو تین میں سے دو درست جواب دیے ہیں دو پوائنٹ حاصل کیے ہیں تین مدری نامات تیار ہیں آپ تین شعر آپ سے پوچھے جائیں گے پہلا شعر ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی نام آئے اتار میں حسنِ عمل کچھ نہیں لاج رکھنا روز معاشر بے قصو مجبور شعر درست پڑیں گے نام, نام آئے اتار میں, میں حسنِ عمل کوئی نہیں لاج رکھنا روز معاشر بے قصو مجبور سبحان اللہ دوسرا شعر متلا آپ دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا مغلوب شاہ نفس سے بدکار نہیں ہوتا جی دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس اتنا سوچنے کا وقت نہیں ہے مکتا رب کے حبیب آؤ اے میرے یہ مکتا نہیں ہے وقت ختم ہو گیا آقا کا گدا ہو کر اٹار کیوں گھبرائے گھبرائے وہی جس کا غمخار نہیں ہوتا تیسرا شعر دیکھیں آپ پڑھ پاتے ہیں کہ نہیں یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ مدینہ جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا پڑھیں گے آپ مکتا جلدی نو سیکنڈ باقی ہیں شاہ زمانہ شاہ زمانہ مدینہ نہیں میرے منہ سے مدینہ نکل یہ عرض گناہگار کی ہے جلدی مکتا نہیں پڑھ سکے اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے ہو جائے گا تار کی بخشش کا بہانہ آپ نے دو میں سے تین میں سے ایک کا جواب دیا ایک پوائنٹ ملے گا آپ تیار ہیں ٹیم آئی ٹی کے دوسرے میمبر پہ شیر میں پڑوں گا آخری آپ پڑھیں گے شیر ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں تیبہ کی سیر جام الفت کا پلا دے کاش ایسا ساتیا شیر درست پڑیں گے سات سیکنڈ باقی ہے جام الفت کا پلا دے کاش ایسا ساتیا شیر ناچ سن کر حالت اتار ہو روروں رو کے ہے اس طرح نہیں ہے کچھ آگے پیچھے کر دیا الفاظ وہی ہیں جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیہ درست مانیں گے کہ نہیں درست جواب مانیں گے ایک پوائنٹ ملے گا آپ کو دوسرا مطلب آپ پڑھیں گے اس کا جواب دیں گے گناہ کو حاطف سے نوید خوشم عالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سا والی ہے مختا نو سیکنڈ ہے آپ کے پاس آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے وقت ختم ہو گیا رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے جواب نہیں دے سکے تیسرا مکتا دیکھیں پڑھ پاتے ہیں کہ نہیں حج کا شرف ہو پھر اتا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ آخری شعر مختا پڑنا ہے آٹھ سیکنڈ میں ایک پوائنٹ کا ہر جواب ہے پانچ سیکنڈ باقی ہیں نہیں دے پا جواب وقت ختم ہو گیا عادل بھائی کیا کر رہے ہیں تو بے حساب بخش دے اتار زار کو تجھ کو نبی کا واسطہ رب مصطفیٰ تین میں سے ایک جواب درست دیا ہے تیار ہیں آپ تین مدری نامات کے دوسرے ممبر سے سوالات ہوں گے پہلا شعر وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل وغیر ہوئے تھے نہ اے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے سبحان اللہ درست جواب دے دیا آپ نے دوسرا شیر وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نقص نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں کروں ہے اہل دوول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نہ نہیں سبحان اللہ تیسرا جواب ہے ذکر میرے لپ پر ہر صبح و شام تیرا میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا مکتا پڑیں گے آپ دس سیکنڈ میں تیم مدری نامات پانچ سیکنڈ باقی ہیں آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے وہ دن خدا دکھائے تجھ کو جمیل رضوی ہو ہو کاش ان کے در پر قصہ تمام تیرا جواب آپ آخری نہیں دے سکے دو پوائنٹ آپ نے حاصل کیے ہیں آخری ممبر تیار ہیں آپ مکتا پڑیں گے آپ میں پڑوں گا متلا آئی ٹی کی ٹیم شعر ہے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں دس سیکنڈ لیں گے آپ جواب دیں گے عظیم بھائی جلدی کیجیے چار سیکنڈ تین دو وقت ختم ہو گیا قابل رشک ہیں اطار و قسمت والے دفن جو میٹھے مدینے مجھے میں, مجھے میں ہوا کرتے ہیں دوسرا شعر دیکھیں آپ جواب دیتے ہیں کہ نہیں رشک کمر ہوں رنگ رخے آفتاب ہوں ذرہ تیرا جو اے شہ گردوں جناب ہوں جلدی کیجیے آپ کا وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے میں تو کہا ہی جاؤں گا مطلب مقتہ نہیں ہے وقت ختم ہو گیا حسرت نے خاک بوسیے ہے تیبہ کیے رضا ٹپکا جو چشم مہر سے وہ خون ناب ہو دیکھیں تیسرا جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں شیر ہے میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے جانا ہمیں ضرور ہے جانا ضرور ہے جی دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس نہیں دے پا رہے آپ کا جو وقت ہے وہ ختم ہو رہا ہے جواب نہیں دے پائے تین جواب آپ سے پوچھے گئے تھے اور تین میں سے شاید دو ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے ہیں آخری ممبر آپ تیار ہیں پہلا شیر ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو اٹا داتا پیا آپ کو خوجا پیا کا واسطہ داتا پیا پہلے ہی سر لا دیا نہیں آپ جلدی کیجیے جواب دیجیے دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس نہیں جواب دے پا رہے آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے تخت شاہی کی نہیں ہے آرزو اتار کو اس کو بس کتا بنا لو اپنا یاد آتا پیا دوسرا شیر خیر جہاں ذکر شفات کی دیئے نار سے بچنے کی صورت کی دیے جلدی میرے آقا حضرت اچھے میاں نہیں وہ رضا خر سے ذکر شفات کی دیئے نار سے بچنے کی صورت کی دیئے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے آپ جواب نہیں دے پائے تیسرا شیر طلب کا منہ تو کس قابل ہے یاغوش مگر تیرا کرم کامل ہے یاغوش رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر تیرا کرم کامل ہے یاغوس پلب شیر پڑھ رہے ہیں آپ درست کریں مصرے کو دوسرا مصرہ رضا کا خاتمہ آپ کے پاس تین سیکنڈ ہے جلدی تیری رحمت اگر شامل ہے یاغوش اگر رحمت تیری شامل ہے یاغوش ایک جواب درست دے دیا ہے انہوں نے اور سبحان اللہ کی سدائے ہوں دونوں ٹیموں کے لیے دونوں نے ماشاءاللہ اللہ بڑے اچھے انداز میں اس کو فیس کیا اور اس طرح ٹیم مدری انعامات سولہ پوائنٹ پر پہنچ چکی ہے مجلس آئی ٹی اب بھی انیس پوائنٹ پر تین پوائنٹ کی برتری حاصل ہے سیمی فائنل میں وہ پہنچیں گے جو کہ زیادہ پوائنٹ لیں گے اور اب بھی بائیس پوائنٹ کا مقابلہ باقی ہے اگلا جو مرحلہ ہے وہ بارہ پوائنٹ کا ہے اسکور بورڈ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہاں تک پہنچے ہیں پہلا شیر آخری شیر مرحلے میں نو نو پوائنٹ لے سکتے تھے چار پوائنٹ لیے ہیں مدری انعامات والوں نے اور تین پوائنٹ لیے ہیں مجلس سے آئی ٹی نے اس طرح انیس پر ہیں آئی ٹی والے سولہ پر ہیں مدری نامات والے آئیے اپنا اگلا مرحلہ شروع کرتے ہیں امتحان ہے حافظے کا آپ جوش میں ہے نا فیضان اعلیٰ حضرت کیا بات کی؟ حضرت سلامت حضرت سلامت آج ناظرین سے سوال ہوا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے مشہور فتح اور رضویہ میں کتنے سوالات ہیں درست جواب دینے والوں میں سے بارہ کے نام پڑے جائیں گے اور کسی ایک کے لیے قرآن دازی کے ذریعے توفہ نکلے گا بائی پوسٹ ان کے گھر تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے اس کا جواب یہ تھا چھ ہزار آٹھ سو جی درست جواب دینے والوں میں سے بارہ کے نام سلیکٹ ہوئے اور وہ یہ ہیں شاہزیب اسلام آباد بنتے عبد الرحمن حافظ آباد بنتے نور اختاریہ بہبل پور راحت حمزہ والا بنتے شبیر باب المدینہ کراچی بنتے جاوید رابل پنڈی محمد اویز سلطانی سردار آباد فیصلہ آباد بنتے عبد العزیز اختاریہ زمزم نگر حیدرآباد محمد معین اختاری دنیا پور بنتے رشید احمد منڈی بہادین بنتے سرور کشمیر بنتے خالد ڈیرہ غازی خان ماشاءاللہ اور ان میں سے کسی ایک کے لیے ہے آج تحائف نگرانی شورا کی شہزادی سے اردو پڑھ لیتے ہیں آپ پڑھ کے بتائیں اس پہ کیا لکھا ہے نہیں اس پہ لکھا ہے بنتے سرور کشمیر کہہ دیں بنت سرور کشمیر ان کو مبارک ہو مبارک ہاں ان کے لیے ہے آج کے تحائف مقدس تبرکات ان کے گھر تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے سلسلہ جاری ہے ساتواں مرحلہ شروع ہو چکا ہے سے پہلے ایک ویڈیو بھی چلا دیں نعت کی جو ہمارے ناظرین بھیجتے ہیں پھر ہم اپنے ساتویں مرحلے کو شروع کریں گے امتحان ہے حافظے کا انہیں کچھ دکھایا جائے گا تھوڑی دیر اور پھر وہی چیز دوبارہ پوچھی جائے گی جو یہ دیکھ چکے ہیں اور پھر ان سے وہی سوال ہوگا جو انہوں نے دیکھا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسا دیکھا تھا یاد رہا کہ نہیں ان کو ایک ویڈیو چلا دیں. جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے کیسے آکاؤ کا بندہ ہو رضا کیسے آکاؤ کا بندہ ہو رضا کیسے آکاؤ کا ہو رضا کیسے کا نندا رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بال میری سرکاروں کے ماشاءاللہ مدینہ مدینہ کلام ہے کسی دن ہمارے ناخواں سے بھی سنیں گے یہاں پر اب ہے ساتواں مرحلہ سیمی فائنل کا اور ذوق نات میں آج سیمی فائنل میں کون جا رہا ہے کچھ دیر میں ہو جائے گا فیصلہ ٹیم آئی ٹی اور ٹیم مدری نامات ہمارے سامنے ہیں دونوں ٹیموں کو بارہ اشار اسکرین پر شاعر کے نام کے ساتھ دکھائے جائیں گے یہ ایک بار دیکھیں گے آپ بھی دیکھیے گا پھر وہی اشعار بغیر شاعر کے نام کے ساتھ چلیں گے پھر یہ بتاتے جائیں گے کہ یہ کس کا شعر ہے ہر جواب کے لیے صرف پانچ سیکنڈ ہوں گے جب تک اسکرین پر شعر ہے تب تک ہی جواب ایکسپٹ ہوگا اس کے بعد نہیں ہوگا آپ نے فوراً بتانا ہے غلطی ہوئی تو آخر میں پتا چلے گا کہ وہ جواب درست تھا یا نہیں ہم اس کو نوٹ کرتے رہیں گے مجلس ہماری اس کو نوٹ کرے وہ انہیں بھی بھرپور ٹاسک ہے ذرا جاگتے رہیے گا آپ لوگ بھی جی پہلے مجلس سے آئی ٹی کے لیے کون سے بارہ اشار ہیں آپ بھی دیکھیں پیارے پیارے ناتیا پیار میٹھے میٹھے اشار اسکرین پر چلیں گے دوسرا شیر تیسرا شیر آپ شاعر کا نام ذہن میں رکھتے رہیں چوتھا یہ جس ترتیب سے چل رہے ہیں ہو سکتا ہے اس ترتیب سے بھی نہ چلیں آپ نے شعر ذہن میں رکھنا ہے ماشاءاللہ بارہ سیکنڈ بارہ شیر ہوں گے ہر جواب کے لیے پانچ سیکنڈ ہوں گے یہ آٹھ شیر ہو چکے ہیں بارہ شیر آئیں گے یہ آٹھواں شیر ہے نواں شیر آپ کے لیے آپ اس کو نوٹ کر رہے ہیں یہ ہو گئے بارہ شیر بارہواں ہے یہ اچھا یہ گیارہ ہوئے ہیں ٹیم آئی ٹی تیار ہیں آپ اب یہی سوال آپ سے ہوں گے بارہ اور پوائنٹ لینے کا سنہری موقع کوئی کہیں بھی جو ہے وہ پلہ جھک سکتا ہے اب یہی اشار آپ کو بھی دکھایا جائے گا سکرین پر اور یہ اشار بھی چلیں گے آپ ان کو دیکھیں گے غور سے اور پھر بتاتے جائیں گے کس کے یہ شعر ہیں جلدی جلدی مشورہ بھی کر سکتے ہیں ٹائم ویسے مشورے کا نہیں ہے جو بھی جواب دے گا ہم ایکسپٹ کریں گے چلائیے صاحب صاحب جمیل الرحمان صاحب رحمت اللہ محمد علی ظہوری مولانا حسن رضا خان صاحب خالد خالد خالی خالد صاحب عالی حضرت امام اعلی حضرت <تصال> سکندر سکندر, سکندر لکھنوی جی بنانے دو جلدی سائم, سائم فائم منور جسے چاہا درد بلا لیا منور بدایو نہیں رو برو ہے مدینہ بہزاد لکھنوی بہزاد لکھنوی امیر اہل سنر کیا راشیر नजम نجم, نجم نعمانی انہوں نے جواب دیے ہیں بارہ کے کتنے میں سے کتنے درست ہیں یہ ابھی ہم بتائیں گے آپ کو ابھی بتا دیں گے پھر ان کی طرف جائیں گے نا جی بتائیے ان کے بارہ کے بارہ درست अच्छी तैयारी है اللہ ٹیم آئی ٹی والوں کی اچھی تیاری ہے کتابیں چھان کر آئے ہیں آپ تیار ہیں اب آپ کے لیے بھرپور ٹاسک ہے آپ نے ایک بھی غلط جواب نہیں دینا ایک تیس نمبر آپ کے ہو چکے ہیں تیار ہیں مدری انعامات والے ان کے لیے جو بارہ شعر ہیں وہ چلائیں گے پھر پہلے شاعر کے نام کے ساتھ پھر بغیر شاعر کے نام کے ساتھ انہوں نے کتنا یاد کیا یہ دیکھیں گے ہر جواب کے پانچ سیکنڈ ہوں گے جی مدری نامات والوں کے لیے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے مفتی اعظم ہند جان ہے جان کیا نظر آئے توجہ سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ہیں یاد ہو رہے نا تو بڑا آسان شعر ہے میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے سائم چشتی مولانا حسن رضا ہے کرم ہی کرم میں وہ نکما ہوں خالد محمود خالد صاحب جمیل الرحمان کادری <تصفح> لکھنوی ان کی چوکھٹ پہ رکھ کے پیشانی بخت خفتہ جگا لیا اور کسی جانب کیوں جائیں سبھی رہمانی کون سر سے کفن لپیٹ آہا کیا بات ہے کیا شیر یوسف صاحب یوسف پدیری اس کی جان کو تمنا ہے بہزاد لکھنوی ان کی شفقت غم کون بلا دیتی ہے آزم چشتی بارہ اشار آپ کو دکھائے گئے اسکرین پر اور اب یہی اشار بغیر شاعر کے نام کے ساتھ چلیں گے پانچ سیکنڈ ہوں گے جواب کے لیے شروع کیجئے آپ نے جواب دینا ہے جلدی جلدی بتائیے جی؟ بہزاد بولو مفتی رضا خان جی مصطفی رضا خان مفتی جی؟ اعظم ہند جلدی بتائیے میرے دل میں ہے جلدی جلدی کوئی تو ہوگا کس کا بولا تھا شائن. حسن رضا خاص جی کون ہے جلدی بتائیے حسن رضا خان جلدی بتائیے اس کا جلدی بتائیے خالی جی خالد بتائیے اس کا بتائیے پانچ سیکنڈ گزر جاتے ہیں کس کا سات سیکنڈ ہے پانچ منٹ کون سر سے جلدی یوسف جلدی اس کا بتائیے جی امیر بارہ جواب میں سے ان کے کتنے درست ہیں جی بتائیں گے چار پوائنٹ کی کبھی تھی ان کے پاس اور اب کیا ہے صرف ایک جواب درست ہوا ہے جی ایک ایک ہی درست ہوا اللہ ایک درست جواب دیا ہے اور اس کے علاوہ ایک بھی جواب درست نہیں دے سکے ہیں اور اب اپنے آخری مرحلے کی طرف بڑھیں گے جس میں اب فیصلہ بھی ہو چکا ہے سترہ اور اکتیس اگر دس پوائنٹ بھی آپ لے لیتے ہیں تو آپ مدنی مقابلے میں نہیں آگے بڑھ سکیں گے آخری مرحلہ شروع کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد سکور بورڈ بور دیکھ لیجیے بور بور بور آخری مرحلہ کرنا ہے کہ نہیں تیرا پر گہ تیرا آپ لوگ تشریف رکھیں آخری مرحلہ آخر شروع, شروع, شروع کرتے ہیں سوچ سمجھ کر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ سلامتی سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے دس جواب اگر آپ دیتے ہیں تو, تو بھی آپ کو انعامات انشاءاللہ ملیں گے پہلا شیر میں پڑھ رہا ہوں جلی جلی بو سے اس کی پیدا جی پورا کیجئے آپ جواب نہیں دیں گے کوئی بھی جی جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزشے چشمے کے بالا کباب آہ میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں سبحان اللہ جواب درست ہو گیا ہے ہم اس مرحلے میں پانچ اشار کریں گے حصول برکت کے لیے پانچ نہیں کریں گے دوسرا شیر ہے خورشید تھا کس زور پر پڑھیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ تیسرا شیر ظالم و محبوب کا حق تھا یہی جی ظالم و محبوب کا حق تھا یہی عشق کے بدلے عداوت کی ہاں ہاں ہاں تیسرا شعر آپ نے پڑھ دیا ورنہ کچھ پوائنٹ انہیں مل جاتے چوتھا سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سما آئیے آکا سبحان, سبحان اللہ ان کی دل جوئی کرتے رہے آخری شیر نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تاز... نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے نہ تو آ کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ واہ واہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا مدری مقابلہ کیا لیکن آئی ٹی والے سیمی فائنل سے فائنل میں پہنچ چکے ہیں ان کو بہت مبارک ہو آج پیچھے جانے والوں کو ہم انشاءاللہ اللہ مدری چیک بھی دیں گے پچیس پچیس سو کا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں انعامات بھی دیے جائیں گے آپ لوگ مزید ایک منٹ اور تشریف رکھے انشاءاللہ اللہ مدری انعامات کی ٹیم فائنل میں منچ پر ہوگی ہمارے ساتھ ان کو ہم تائف پیش کریں گے پچیس 25 سو روپے کا مدری چیک قبول فرمائیں لیجیے آپ اسکور بورڈ بھی دیکھیے مدنی چیک کی بھی زیارت کر لیجئے ماشاءاللہ اللہ پچیس سو روپے کا مدنی چیک ہے جی آپ سکور بورڈ بھی دیکھیے کس طرح یہ مقابلہ آج بالکل ڈفرینٹ ہو گیا آخری مرحلے کی ضرورت ہی نہ پڑی اور جو بارہ نمبر کا مرحلہ تھا اس میں ایک سائٹ نے سارے پوائنٹس لے لیے دیکھ لیجئے ایک بار سکور بورڈ کس طرح یہ پہلا سیمی فائنل ایسا عجیب و غریب سیمی فائنل ہوا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا اس طرح بھی ہو سکتا تھا اکیس پوائنٹ لیے مدری ناماز کی ٹیم نے آئی ٹی والوں نے آئی ٹی والوں نے تھرٹی ٹو پوائنٹ ہیں سلسلے کو اپنے اختتام کی طرف لے جاتے ہیں کل انشاءاللہ شاء زبردست مدری مقابلہ ہوگا فائنل میں انشاءاللہ شاء ہم فیضان مدینہ کے سہن میں سلسلہ کریں گے دھوم دھام سے کریں گے آپ سب بھی آئیں گے اور نارا لگائیں گے فیضان غیبت کے خلاف جنگ فلو الحبیب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم